برادران اسلام حق اعلی شالہو نے قرآن حکیم میں اپنے انبیاء علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے ان حضرات کرام نے اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کی خاطر کس قدر جد و جہد کی کس قدر تکالیف برداشت کی اور کس طرح استقامت سے فریدہ رسالت کو ادا کیا حضرات انبیاء کے ایمان افروز قصے یقینا یقیناً ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہے قرآن حکیم نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انبیاء اور ان کے متبین کو کامیاب و کامران فرمایا اور ان کے معاندین اور دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا بے شک یہ سب کچھ اہل عقل و دانش کے لیے باعث عبرت ہے تاکہ اللہ کے بندے اس کے احکام کا پاس کریں اور اس کی حدود کی حفاظت کریں کیونکہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے یقین ظالم ہیں سامعین خرام ہم قصص الانبیاء کا یہ مبارک سلسلہ اہل اسلام کے لیے خصوصا اور تمام بشریت کے لیے عموماً پیش کر رہے ہیں تاکہ انبیاء کے بعد انسانوں کے پاس اللہ کی ذات گرامی پر کوئی حجت نہ رہے یاد رہے کہ اس مبارک سلسلے کو فضیلت شیخ محمد مکی حجازی مدرس مسجد حرام پیش فرما رہے ہیں جسے منہج کارپوریشن جدہ نے کیسٹس ویڈیو اور سی ڈی پر تیار کیا ہے اب آپ اس مبارک سلسلے کا پہلا حلقہ فرمائیں الحمد نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيئنا محمدا عبده ورسوله برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمد للہ سیرت النبی علیہ سلاد التسلیم کے سلسلے کے بعد آج یہ دوسرا سلسلہ جس کا نام قصص الانبیاء علیہم مسلوات والتسلیم ہے اسی کو آپ قصص القرآن بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کو آپ قصص الانبیاء علیہم مسلات والسلام بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کے فضل اور عنایت سے ہم آج اس کی ابتدا کر رہے ہیں اور وند قدوس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے اس دین کی قرآن پاک کی سیرت انبیاء اور رسل کی نشر و اشاعت کی توفیقتہ فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اقروی بنائیں تو سب سے پہلے تو آپ اس بات پر توجہ فرمائیں کہ اللہ نے قرآن مقدس میں جہاں مسائل مہمہ عقائد کا ذکر فرمایا ہے وہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء علیہ مستلاد والتسلیم کے قصص بھی بیان فرمائے تو اس کو مختصر میں عرض کر دوں یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے مسائل جو مسائل مہمہ ہیں یعنی عقائد توحید نبوت و رسالت اور عقر اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے عبادات معاملات اور اس کے ساتھ پھر اللہ نے ذکر فرمایا ہے احکام اور اس کے بعد اللہ پاک نے کس سے اور قص سے ام میں صالفہ جو امتیں پہلے گزری ہیں ان کے بھی واقعات کیونکہ قرآن پاک ایک عظیم اور جامع کتاب ہے اور اب اللہ کے قرآن کے بعد قیامت تک کوئی دوسری کتاب نہیں اور ایک ایسی کتاب جو اپنے زمانے نظور سے لے کرا قیام قیامت تک پورے آنے والی امت پورے آنے والی انسانیت کے لیے رہبر و خدا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ کتاب کتنی جامعہ عظیم ہوگی تو ان قصص کے بیان کرنے کی وجوہات جو ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں جو قصص سے بیان کروائے جو قصے بیان فرمائے امبیا علیہ ہی مسلاد و کے واقعات بیان آن فرمائے وہ تاریخ کے قصے نہیں ہیں وہ کوئی خیالی اور توہماد نہیں ہیں یہ فرق ہے دوسرے قصوں میں اور قرآن کے قصوں میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ تاریخ جو ہے وہ ایک مفروضہ ہوتا ہے اور معرس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعے کے لیے اسے جتنے سے جتنا زیادہ میٹیریل مل سکتا ہے وہ جمع کرتا رہتا مثال کے طور پر مثلاً آپ کے ہاں یہ درس ہوتا ہے اللہ قبول فرمائے اور جن لوگوں نے ابتدا کی تھی ان کا بھی اجر میں حصہ ہے اور جو لوگ اب اہتمام کر رہے ہیں ان کا بھی اجر میں حصہ ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آپ لوگوں کی محبت اور اخلاص کی وجہ ہے کہ اللہ کو اس درس کو پتہ نہیں کس طرح عالمی سطح پر پھیلانا چاہتے ہیں حالانکہ جو بات ہم نے ایک محدود مکان سے شروع کی تھی ایک گھر سے ہم نے شروع کی اس میں ساتھیوں کا خلوص اور محبت ہو تو بہرحال بات یاد رکھیں کہ وہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ مثلا وہ آ کے ایک ایک آدمی سے ملے گا کہ جی یہ درس کب شروع ہوا تو آپ نے بتا دیا وہ ان سے پوچھے گا کہ جی یہ درس کب شروع ہوا کہاں شروع ہوا ابتدا کہاں سے ہوئی یہ کچھ بتا دیں گے ان سے پوچھے گا کہ جی یہ درس کہاں سے شروع ہوا کب شروع ہوا پہلے کون درس دیتے تھے کن کن موادیات پر درس ہوتا ہے وہ کچھ اور بتا دیں گے وہ سب جمع کرتا ہے اب بتانے والا تو اپنے اپنے تخیل اپنے اپنے خیالات نقل کر رہا ہے کسی نے ابتدا کرے گا کوئی ابتدا سے جہاں ڈاکٹر بدرہدا کے گھر سے ہم نے ابتدا کی تھی. کوئی ابتدا بتائے گا مسجد سے کوئی ابتدا بتائے گا سیرت النبی سے کوئی ابتدا بتائے گا قص المبیا سے کوئی ابتدا بتائے گا جب سے اس نے درس میں آنا شروع کیا ہے کیوں اس بیچارے کو اتنا علم ہے لیکن جو قرآن کے قصے ہیں وہ تو بتانے والا خالق ہے اور لانے والے جبریل ہیں اور سنانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نہ اللہ کے کلام میں شک ہے نہ جبریل کی امانت میں شبو ہے اور نہ سرکار دو جہاں کی امانت و دیانت میں کوئی شک ہے تو اس لیے یہ قصے جو ہیں ایک ایسے واقعے ہیں ایسے حقائق ہیں کہ جن میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی بات غلط نہیں ہو اسی لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ قس الانبیاء میں بھی ورنہ قس الانبیاء جو ہے وہ بدایا نہایا میں بھی قسس الانبیاء جو ہے اس کے ابن جریر نے بھی لکھا قسس المبیا جو ہے اس کے ابن کثیر نے بھی لکھا قسس الانبیاء جو ہے وہ آپ کے اردو میں بھی لکھی گئی قسص الانبیاء جو ہے وہ فارسی میں بھی لکھی گئی قسس الانبیاء جو ہیں وہ سریانی اور عبرانی میں بھی لکھی گئی کسس الانبیاء کو آپ کو سینکڑوں کتابیں مل سکتی ہیں لیکن ہماری محنت یہ ہوگی ہم اپنی طرف سے کاوش یہ کریں گے ہم اپنی طرف سے کوشش یہ کریں گے کہ قصص الانبیاء صرف اللہ کے قرآن سے ہم نقل کریں یا ان احادیث مبارک سے نقل کریں جن کی سیحت پر کسی کو کلام نہیں اور ہم روایات اسرائیلیہ اسرائیلی روایات کو بالکل چھوڑ دیں گے الا کہیں کہیں وہ روایت لیں گے جو اللہ کے قرآن سے اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم نہیں ہو تاکہ ہم جو بھی سن سکیں اور جو بھی ہم محفوظ کر سکیں کم از کم ہمیں اپنی طرف سے یہ تسلی ہو کہ الحمدللہ للہ الحمدللہ اس میں کوئی رتب نہیں کوئی یابس نہیں کوئی اسرائیلیات نہیں کوئی جھوٹھی باتیں نہیں کوئی معذ گھڑی گھڑے قصے نہیں ہیں بلکہ وہ قصہ اللہ کے قرآن سے فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کبار سے اور ان مفصرین کرام سے جنہوں نے قرآن اللہ اور اللہ کے رسول سے خود سیکھا ہے جیسے حضرت ابن عباس ہیں حضرت خلفاء راشدین ہیں حضرت زید ابن ثابت ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں حضرت ابی موسا اشاری ہیں حضرت معاذ ابن جبل ہیں حضرت عبیب ابن قاب ہیں اور ان کے بعد پھر حضرت اکرما ہیں حضرت زحاک ہیں حضرت سدئی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی تفسیر پر سلف کو لے کر خلف تک اعتماد ہیں یہی وہ وجہ ہے بنیادی کہ جیسے ہمارے ہند، ہندو پاک میں یعنی یوں سمجھ لیں ہندوستان اور پاکستان میں جب انگریزی افکار نے غلبہ کیا جب انگریزی سامراج نے غلبہ کیا تو ان کے مقابلے پر دو جماعتیں پیدا ہو گئیں ایک جماعت جو تھی وہ جدید اور قدیم علوم کو ملا کر اصل میں ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ استعمار کا مقابلہ کریں ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ انگریزی افکار کا مقابلہ کریں ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو جواب دے سکیں ان کی نیتیں بھی بالکل ٹھیک تھیں اور ان کی نیتیں بھی صحیح تھیں لیکن دوسری وجہ یہ ہو گئی اچھا ان میں یوں سمجھ لیں کہ سر سید احمد خان نے انہوں نے ابتدا کی اسی طرح اور ان کے تب لوگ ہیں اور دوسری جماعت جو تھی وہ یہ تھی کہ بھئی ہم وہ لوگ پیدا کریں جن لوگوں نے صحیح معنی میں اللہ کے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ اسراف کے طرز پہ کی ہے جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کا خان ان کی اولاد اور ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے جو ابتدا کی ہے اس سے دو تفسیریں سامنے ہیں اب نتیجہ کیا نکلا کہ جو لوگ جدید کا شکار ہوئے جیسے تفسیر تو قادیانی نے بھی لکھی تفسیر جو ہے وہ سر سید نے بھی لکھی تفسیر جو ہے وہ فیضی نے بھی لکھی ہے جو رافضی تھا تفسیر جو ہے یعنی ڈپٹی نظیر نے بھی لکھی تفسیر جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے لکھی ہے اور مختلف لوگوں نے لکھی ہے لیکن جو صحیح معنی میں اسلاف کا اسلوب تھا وہ صرف شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے خاندان اور ان کی اولادوں کو نصیب ہوا کہ انہوں نے تفسیر کا وہی انداز رکھا جو اللہ کے قرآن اور حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولا وسلم کی روشنی میں مرتب کیا گیا چونکہ ان کا سلسلہ جو ہے تفسیر کا وہ جڑے گا کہاں سے چلتے چلتے سلسلہ جائے گا سیدنا عباس تک صحابہ تک خلفا راشدین تک تو بہرحال اس طبحید کا مقصد یہ تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے تفسیر جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہو اور حدیث صحیح کے مطابق ہو اور اس میں کسی قسم کے اسرائیلیات یا اس میں کسی قسم کے خرافات یا اس میں کسی قسم کے ایسی جھوٹھی واقعات شامل نہ ہو سکیں کہ جن کے لیے کل سننے والوں کو پریشانی کا باعث ہو تو اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو قرآن میں کسے کس بھی عام فروائے ہیں اس کی وجہ کیا ہے حالانکہ خود قرآن بیان کر رہا ہے قرآن مقدس نے خود فرمایا ہے کہ میں نے بدنی صلی اللہ صحیح کہ نہو نسو لئی کا آسن القسی بما بیما اونا کا حاضل قرآن و ان کن تم قبل الغلی اللہ کا قرآن خود کہہ رہے کیا ہے کہے میرے محبوب ہم نے یہ کسے کس آپ پر کیوں بیا اس لیے کہ آپ کو ان قص سے پہلے ان واقعات کا کوئی علم نہیں ہم نے یہ واقعات آپ کو بتلا اور وہ بتلانے کی وجہ کیا ہے دوسری جگہ قرآن کہتے کام رسل مانو سب تھی فواد کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے اپنے رسولوں کے قصے انبیاء کی عظیم خبریں آپ کو دی ہیں تاکہ آپ کو دلی تسکین حاصل ہو آپ کو دل جمعی حاصل ہو آپ کو پتہ چلے کہ پہلے پہلے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ کتنے امتحانوں سے گزرے ہیں ان نے قوم کے ساتھ کیا کیا مقابلے کیے ہیں ان کو قوموں کے سامنے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پھر یہ قصے جو ہیں موعظہ ہوں یہ قصے جو ہیں ذکرہ ہوں یہ قصے جو ہیں آنے والے مومنین کے لیے باعث ہدایت ہوں اور باعث عبرت ہوں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے یہ قصے کیوں بیان کیے ہیں دوسری جگہ آیت میں آتا ہے کہ اللہ یہ کہ پڑھنے والے قرآن کو غور کرنے والے قرآن پہ عمل کرنے والے ان میں سوچیں ان میں غور کریں ان میں تدبر کریں اور چوتھی بات یہ ہے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ کے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات نہ آتے انبیاء سلاد السلام کے واقعات کا ذکر نہ ہوتا تو ہمیں تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی علم بھی نہ ہو ہمیں تو کسی مسئلے کا پتہ بھی نہ چلتا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ام نبی علیہ السلام کی صداقت میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی نببت میرے مدنی پاک کی رسالت کی تعید میں یہ قصے بیان فرمائے تاکہ ایک مکے میں رہنے والا نبی یہ امی جو ایک ایسی سرزمین میں پیدا ہوا ہے جہاں مدرسہ نہیں ہے جہاں وسائل نہیں ہیں جہاں جدید معلومات کے درائع نہیں ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں ہیں لیکن وہ آدم علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں وہ نوح علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں وہ ادریس علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں وہ موسا علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ, علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں ان کی قوموں کے واقعات بتلاتے ہیں اور جو بتلاتے ہیں ان میں ایک حرف بھی غلط نہیں تو جب پوری قوم کے سامنے یہ باتیں آئیں گی تو یہی قصے جو ہیں دراصل صداقت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سب سے بڑا ذریعہ بنیں گے سب سے بڑی شہادت سب سے بڑی دلالت کہ دیکھیں گی جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بارے میں کیا پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کو علیہ السلام کے زمانے کا کیا پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کو علیہ السلام کے زمانے میں ساحروں کا کیا پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ منادرہ ہوا تو کیا پتا قوم کے ساتھ منادرہ ہوا تو کیا ہے بادشاہ کے ساتھ منادرہ ہوا تو کیا پتا حضرت علیہ السلام کے ساتھ ہمارین نے کیا کیا علیہ السلام کے ساتھ یہود نے کیا کیا ان کی والدہ کو ولادت کے بعد کیا کیا مراحل پیش آئے تو یہ باتیں جب اللہ کا نبی مکے میں بیٹھ کے بتلائے مدینے میں بیٹھ کے بتلائے اور وہ حقیق تحقیق کرے اور اس میں ایک بال کے برابر بھی غلطی نہ ہو تو یقینی بات ہے کہ وہ کہے گا سادہ تر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک نے بالکل سچ کہا کہ جو بات حضور بتلا رہے ہیں بھائی حضور باغ کو کیسے پتا چلا تو لازمی بات ہے کہ ان کو اللہ نے بتلا اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی قصص انبیاء میں ایک ہمیں بڑی مدد ملے کہ جب ہم آدم علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں جب ہم نو علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں گے جب ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آیتیں کس کے متعلق ہیں یہ آیات مبارک جو ہیں آسمانوں کے بارے میں یہ آیات مبارک جو ہیں زمینوں کے بارے میں یہ آیات مبارک قوم عاد کے بارے میں یہ آیات جو ہیں قوم سمود کے بارے میں یہ آیات جو ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں یہ آیات جو ہیں حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہیں تو اللہ کے قرآن کو سمجھنے میں بھی ہمیں مدد ہے تو اس لیے ان قصص کی قصص انبیاء کی ایک عظیم اہمیت ہے ان کی ایک عظیم مقانہ ہے ان کا ایک عظیم مرتبہ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان قرآن کے واقعات کو قرآن میں قص سے امبیا کو علیہم السلام و تسلیم کو بالکل صحیح معنی میں دل کے ساتھ عقل کے ساتھ انصاف کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں اب جناب سب سے پہلے قصہ جو ہے وہ سید آدم علیہ السلام چونکہ ابتداء انسانیت جو ہے تخلیق انسانیت جو ہے اس کی ابتداء آدم علیہ السلام سے. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ایک منظر سید آدم علیہ السلام سے پہلے تھوڑا سا ایک منظر آپ دیکھ لیں کہ جب آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے جب یہ کائنات بھی پیدا نہیں ہوئی جب یہ دنیا بھی پیدا نہیں ہوئی تو اس کے بارے میں صحیح حدیثیں ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے اسی طرح سیاہ میں حدیث ہے اسی طرح مسامید میں احادیثیں ہیں اسی طرح سنن میں احادیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار دو عالم حبیب کبری سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وص و سم کسیرن کثیرا سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ جب آسمان و زمین نہیں تھے تو اس وقت کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہوا اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں اللہ خالق کل شعی و حوالا کل شعی ام اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں تو جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی خدا تھا اور جب پھر ساری کائنات فنا ہو جائے گی اس وقت بھی کس کی ذات ہوگی صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہوگی کہ کل کا وجہ ربل جلال اکرام اسی طرح فرماتے ہیں شعی ان ہال کن اللہ ہر چیز کا بے ہلاک ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو سب سے پہلے بھی اللہ کی ذات سب سے آخر میں بھی اللہ کی ذات تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے پہلے تو اللہ تھا اب سوال پوچھا گیا کہ حضور تو اللہ کی ذات کہاں تھی نے فرمایا فی ان صاحب نے پوچھا ائی نہ رب ہمارے رب کان دے حضور نے فرمایا کا نفی آبا بالکل ایسے سمجھ لیں کہ جیسے بالکل ایک ہوا ہے کوئی چیز واد نہیں ہو سکتی وہاں میرے پرور عالم کی ذات اس وقت بھی ملتی اور اس کے بعد ان نے پوچھا کہ رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے پھر اللہ نے کیا پیدا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب اللہ کی ذات تھی ابھی آسمان و زمین بھی نہیں تھے تو عرش جو تھا میرے اللہ کا عرش ہو عالما اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی تو اللہ تبارک و تعالی نے عرش پیدا فرمایا اور عرش آپ کا جو ہے پانی اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری کائنات آسمان و زمین یہ مخلوقات کی پیدائش فرمائی جس کو قرآن مقدس نے ذکر فرمایا ہے خلق و الارض و الارض ایام اللہ پاک نے آسمان اور زمین اور یہ ساری مخلوق جو ہے چھ دنوں میں پیدا اب اس کی بھی تفصیل آاری سے مبارک میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق تربت تھی کہ مٹی جو ہے اس کو تو پیدا فرمایا ہفتے والے دن اور جبال جو ہیں ان کو پیدا فرمایا یعنی اتوار کے دن عہد میں اور اس کے بعد جو ہیں جیبال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسنین جو ہے اس کے اندر اشجال پیدا فرمایا اور مکروح جو ہے یعنی ہر وہ چیزیں جو مکروح ہیں موسم صاف ہیں مزید ہیں ایزا دینے والی چیزیں ہیں تکلیف دینے والی چیزیں ہیں ان کو پیدا فرمایا یوم صاحب اور نور کو پیدا فرمایا یوم الاربعاء یعنی بدھ کے دن میں اور باقی جتنے جانور پھیلائے اللہ نے جتنے قسم کے جانور ہیں وہ سب کے سب پیدا فرمایا یوم الخیس میں اور خلق کا آدم یوم الجم اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جمعہ کے دن میں اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا بھی اسی میں فرمایا اور جمعہ کے دن جنت میں داخل فرمایا اور خدا کی شاہ نے اتارا بھی جمعہ کے دن میں گیا ہے اور قیامت بھی جمعہ کے دن میں قائم ہوگی تو جمعہ کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے عید للمؤمنین ایک بہت بڑا مبارک وقت ہے اور اسی طرح حضور باگ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فیح سا تن کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے جو اللہ کے ہاں سا مستجاب ہے کہ آدمی کو اگر وہ گھڑی میسر آ جائے اور وہ نصیب ہو جائے تو خدا کی قدرت ہے جو بھی مانگے گا شرط یہ ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو خلاف حکام اسلام نہ ہو خلاف عقل نہ ہو تو اللہ اس کی اس دعا کو منظور فرما لیتے ہیں اللہ دبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں تو اس لیے اللہ دبارک اب یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن میں بھی بادل اثر یعنی اثر کے بعد مغرب تک اس دوران میں اللہ نے آدم علیہ اسلام کو پیدا کرنا تو یوں سمجھ لیں کہ انسانوں کا سب سے پہلا باب لیکن بے با اعتبار تخلیق کے سب سے آخری مخلوق یعنی سب ساری مخلوق پہلے پیدا ہو گئی آسمان ہو گئے زمینیں ہو گئیں تربت پیدا ہو گئی جیبال ہو گئے اشار ہو گئے انعام ہو گئے ایمانات ہو گئے مکرو پیدا ہو گیا نور پیدا ہو گیا تو آخر الخلق کون بنے آدم علیہ اسلام کہ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلاط وسلام کو پیدا کروا اچھا خدا کی قدرت دیکھیں کہ آخری مخلوق جو دنیا میں آباد رہے گی وہ بھی تو انسان ہے ورنہ جتنی مخلوقات پہلے آئیں وہ تو ختم ہو گئی اب آخری مخلوق جن پہ قیام قیامت ہوگا قیامت جب قائم ہوگی تو انسان ہی ہوں انسانوں پہ ہی قیامت قائم ہوگی تو آخر الخلق جو ہیں وہ بھی سیدنا آدم علیہ سلاد والسلام اور اسی طرح یہ بات بھی صحیح روایات اور احادیث میں ثابت ہے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے یعنی آپ کے پیدا کرنے سے پہلے دو ہزار سال تقریباً ایک بات دماغ میں رکھ لیجئے یہ جہاں جہاں آئے گا نا دو ہزار سال یا کہیں آئے گا ایک ہزار سال تو یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہ ورنہ اگر آسمان و زمین ہی نہ ہو ندامی شمس و قمر ہی نہ ہو تو وہاں تو دنوں کا تو کوئی حساب ہو نہیں سکتا لیکن اللہ تبارک تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ آپ کا جو نظام اس وقت اللہ چلا رہے ہیں یہ نظام سامنے ہوتا تو گویا دو ہزار سال تو دو ہزار سال قبل آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جناد جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں سے آگ سے جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے من آگس نخلار اللہ نے فرمایا انسان انسان کو ہم نے پیدا کیا مٹی سے لیکن جن کو پیدا کیا آخ اب جب اللہ نے جنات کو پیدا کیا تو ان کو زمین میں بھیجا زمین میں جب ان کو بھیجا کے بھی جا کے زمین میں آبادی کریں لیکن جن تو جن ہیں اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں ہم اور انسان کو بشر کیوں کہتے ہیں ہم جن کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو چھپی ہوئی یعنی ایک ایسی چیز جو چھپی گئی ہو اس کو کہتے ہیں جن کیونکہ جن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے ہمیں نظر نہیں آتا اور بشر کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی چیز کھلی ہوئی اور ہو واضح ہو کہ بالکل چہرہ دیکھ کے آسار خطوب سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ آدمی بڑا خوش بیٹھا ہے اور اس کو بڑا فکر ہے اور یہ اداس بیٹھا ہے اور یہ پریشان بیٹھا ہے تو اس لیے بشر جو ہے یعنی ہر وہ چیز بالکل سامنے کھلی ہوئی چیز اسی لیے کہتے ہیں نا جی کہ خوشخبری کو کیا کہتے ہیں بشارت جی مجھے بشارت ملی ہے اچھا جی فلاں کو خوشخبری دے دو بشیر بشیر اللہ آمنو ایمان والوں کو خوشخبری دے دو تو خوشخبری کو خوشخبری کیوں کہتے ہیں کہ جب اچھی خبر ملے تو آدمی کا چہرہ کھل جاتا آدمی کے چہرے پر اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس پر لفظ بشارت کا اطلاق ہوتا تو جنات جو تھے یہ آگ سے پیدا کیے تھے اچھا اور یہ کوئی اتنی بڑی عقل والی قوم نہیں عقل تو ہے ان میں عقل نہ ہوتی تو اللہ ان کو مکلف نہ بناتے یعنی ان پر شریعت لاگو نہ کرتے کیونکہ جو چیزیں غیر عاقل ہیں حیوان ہے اس پہ کوئی شریعت نہیں بکری ہے اس میں کوئی شریعت نہیں کیونکہ ان میں وہ عقل والی کیفیت نہیں ہوتی اللہ نے شعور تو دیا ہے سب کو لیکن جنات کو عقل تو دی ہے لیکن اتنا کم ہے کہ ان کا جو سب سے سمجھدار ترین جن ہو نا ہمارے دس سال کے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے یعنی جو سب سے سمجھدار جو اچھا خاصا ان کا یعنی معقول آدمی ہو تو وہ ہمارے بچے کے برابر عقل رکھتا تو اب جنات جب زمین میں آئے اب سدو الارض اور الدماء انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا فساد برپا کر دیا اب اللہ نے ارسل جندا من الملائکہ اب اللہ نے فرشتوں کا ایک لشکر کیونکہ فرشتے جو ہیں جن بڑی طاقت رکھتے جنوں کے پاس بڑی قوت ہے لیکن اللہ نے جو فرشتوں کو طاقت دی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یعنی آپ فرشتے کی طاقت کا اسی سے اندازہ لگائیں کہ قوم لوٹ کی ساری بستیاں جو ہیں حضرت جبریل علیہ السلام ایک پر پہ اٹھا کر آسمان تک لے گئے اور دی تو فرشتوں کی طاقت کا تو خیر کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ فرشتے جو ہیں ان کی تخلیق اللہ نے نور سے فرمائی ہے یعنی جنوں کی تخلیق اللہ نے نار سے فرمائی اور فرشتوں کی تخلیق اور یہ بات واہمی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا نُور اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا اور جن کو پیدا کیا فرمایا کہ من نار آگ سے پیدا کیا اللہ نے ارسل جمد من الملائکہ ملائکہ کا ایک جمد آیا ایک لشکر آیا اللہ تعالی کے حکم سے انہوں نے آ کر ان جنوں کو کنٹرول کیا ان جنوں کو اتنا مارا کہ ان کو مار مار کے بھگا دیا پوری زمین کو خالی کر دیا جزائر بہ دریاؤں کے جزیرے جو تھے نا جی جیسے سمندروں کے درمیان میں جزیرے ہوتے ہیں یا جیسے آپ نے دیکھا انڈونیشیا میں بڑے جزائر ہیں اور بھی بڑے بڑے ملکوں میں بڑے بڑے جزائر ہیں تو وہ ان جزائر میں جا کے چھپ گئے تو زمین خالی ہو گئی اب بھی جنات کا زیادہ تر ٹھکانہ جو ہے اسی طرح دور افتادہ ان بہور میں ہے ان جزائر میں ہے یا کحوف الجبال میں ہے یا ان جگہوں پر ہوتا ہے جو جگہیں ویران ہوں جن جگہوں میں کوئی عمران نہ ہو آبادی نہ ہو وہاں زیادہ تر جنات جو ہے کمزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ان کی قوت کو طاقت کو ختم کر دیا ارسر جن من وین فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور فرشتوں کی اس جماعت نے اس پہ کنٹرول اب اللہ دوبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا اب اس میں دیکھیں خدا کی قدرت کہ سب سے بڑا ہی سب سے بڑا عظیم ہوار ہے جو اللہ اور اللہ کی مخلوق ملائکہ کے درمیان اور اس میں اللہ نے اپنے بندوں کو سبق دیا ہے کہ میں خالق ہوں میں مالک ہوں میں اللہ الغیوب ہوں میں علیم المزاد سدور ہوں مجھے کسی سے مشورے کرنے کی کیا ضرورت ہے مشورہ تو اس آدمی کو لیا جاتا ہے ہو سکتا ہے میں غلطی کروں اور مجھے دوسرے بھائی صحیح مشورہ دے لیں. ہو سکتا ہے میری عقل میں وہ بات نہ آئے اور آپ کے دماغ میں وہ بات آ جائے لیکن اللہ نے فرشتوں سے کلام فرمایا اور اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بھیجنا چاہتا ہوں تو اس سے امت کو اور بندوں کو سبق ملی کہ جب اللہ بھی ملائکا سے بات فرمائے جب اللہ کے نبی بھی مشورے کے پابند ہوں تو جب تم بھی کوئی کام کرو تو بغیر مشورے نہ کرو جب بھی تم کوئی اقدام کرو تو مشورے کے ساتھ کرو امرہم شورا شور اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا بشاور ہوں پھر امر تو جو کام آپ مشورے سے کریں گے اللہ کبھی ضریب نہیں کرے اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کام کریں کوئی مہم تو استخارہ کر لیں استخارے کا کیا معنی گویا اللہ سے پوچھ رہے ہیں آپ کہ اللہ میاں میں یہ کام کروں یا نہ کروں تو اب جب اللہ سے آپ نے پوچھ لیا تو اس میں نقصان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو اور ایک یہ ہے کہ جیسے کلام میں ہے کہ من من استخارا جس آدمی نے استخارا کر لیا ما خواب من استخار وما ماں ندم من استشار اور جس نے مشورہ کر لیا وہ بھی کبھی شرمندہ نہیں ہوگا اس کو بھی کبھی ندامت نہیں ہوگی کہ مشورہ کر کے فیصلہ کرے کہ بھائی ہم یہ کام کریں یا یہ کام نہ کریں تو اللہ نے فرمایا ربك جائل الارض خلیفہ اللہ نے فرمایا میرے ملائے کا میں زمین میں اپنا ایک نائب خلیفہ کہتے ہیں نائب اور یہی وہ بنیادی بات ہے جو آپ کو اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں بادشاہ آئے نبی آئے خلیفہ آئے جو بھی ہوگا وہ اللہ کے نیابت ہے حکم اللہ کا ہوگا تنفیذ اس کے ذمے ہوگی بس اللہ کے قانون کو وہ نہیں بدل سکتا اللہ کے قوانین کا پابند ہے اور نیابت کرے گا چلائے گا بس یہ معنی ہے خلیفہ اور دوسرا خلیفہ کا معنی یہ ہوتا ہے جو کسی کے بعد آئے تو پہلے چونکہ جن گزر چکے تھے ان کے بعد ایک دوسری مخلوق بھیجی جا رہی تھی لہذا حضرت آدم پر بھی لفظ خلیفہ کا اطلاع اور بعض الرحمٰ نے فرمایا کہ خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ آدم کی اولاد ہوگی پھر اولاد کی اولاد ہوگی پھر اولاد کی اولاد ہوگی نسلیں چلیں گی تو یقلف باز بعض ایک دوسرے کے بعد آئیں گے تو لہذا اس لیے بھی ان پر لفظ خلیفہ کا اطلاق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ملائکہ سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں تو اب ملائیکہ نے عرض کیا میں کدیم و نون سب بھی ہم دکھا و ندی سلک تالا ان مالات ملائے کا نیاز کیا کہ اللہ آپ پھر ایک ایسی بولو کو بھیجیں گے کہ زمین میں جا کے جو فساد زمین میں جا کے پھر خون پہ پھر خون ریزی کریں پھر قتل کریں اور ہم جو تیری مخلوق ہیں تیرے عباد ہیں ہر وقت تصویر کہنے والے تحویت کہنے والے تقریس کہنے والے اگر دنیا میں کسی کو بھیجنا ہے اور عمران دنیا مقصود ہے آپ کا تو آپ اس کا منع یہ تھا کہ خود مانگا تو نہیں لیکن اشارہ کر دیا کہ اللہ بھی ہمیں بھیج دیں پھر ہم جو تیرے بندے موجود بیٹھے ہوئے ہیں ہم جو تیرے فرما بردار بیٹھے ہوئے ہیں اور فرما بھی ایسے کہ جن سے کبھی نا کا سدور ہی نہیں ہوا یعنی اللہ کے فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے کہ عباد مطرم لا اللہ ما مکرم لایاسون ما ہمال کبھی اللہ کی نہ فرمائیں نکل جو بھی حکم ملے اس کی کابیل ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ملائکہ انی اعلم عالم مالا کا میں جانتا ہوں تم نہیں جان وہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے فوت ہو گئے تو وہ اس آیت پہ آ ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ اللہ باغ نے جب زمین کو آباد کرنا تھا تو صرف صوفیوں کی ضرورت نہیں تھی جو بیٹھ کے بس امراق میں کرتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں اللہ تبارک بتانا کو ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو کچھ کام بھی تو کرے نا صرف تصویر پر زور تو نہ ہونا نا کہا اس لیے فیسٹو نے کہا کہ ہم بڑی تصویر پڑھتے ہیں اللہ نے کہا صرف تصویر والا مجھے نہیں چاہیے تصویح والے سے کام نہیں چلے گا مجھے تو وہ آدمی چاہیے گھنٹہ تصویر پڑے تو ایک گھنٹہ دنیا کا کام بھی تو کرے سات علی وہ سات انہذا تم تو ہر وقت تصویر میں ہو اسی لیے اقبال نے اپنے کلام میں ابلیس کا وہ جو مکالمہ نقل کیا ہے نا تو وہ بھی ایک عجیب انداز ہے اس کا اقبال مرحوم کا تو وہ کہتا ہے کہ ابلیس یعنی مخاطب ہو کے کہتا ہے انسان سے کہ بھی تم کیا ہو یار اصل تو میں ہوں نا دیکھو کیسے اپوزیشن میں میں کھٹکتا ہوں دل یزدا میں کانٹے کی طرح میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ اللہ اللہ تیرے تیرا تو بس میں دیکھو نا میں نے کیسی اکھاڑ پچھاڑ بچا رکھی ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں کہ جناب میں نے سب کو آگے لگا رکھا ہے تو بہرحال اللہ کے فرشتوں نے یہ عرض کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ انی اعلم میں علم میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو کہ زمین کی عمران کے لیے کون مناسب ہے یہ میں جانتا ہوں اب جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے نور کو بلائکا کو پیدا کیا نور سے جنات کو پیدا کیا آگ سے اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے حکم دیا گیا کہ بھئی تمام روح زمین جتنا اللہ نے سب کی تھوڑی تھوڑی مٹی لیا ایک آدی میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ مٹی لاؤ اور فرشتے مٹی لائے اور ایک میں ہے کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے پوری کائنات سے جو زمین پیدا فرمائی تھی سر اس سے مٹی اٹھا لی اب چونکہ زمین کی مٹی مختلف تھی پوری دنیا کی زمین جتنا ہے آپ کو پتا ہے کہ زمین کے اندر جتنی مٹی ہے اس کے اختلاف ہیں کہیں آپ دیکھ لیں کلر والی مٹی ہے کہیں اچھی مٹی ہے کہیں وہ مٹی ہے جو قابل کاشت ہے کہیں وہ مٹی ہے جو پانی کو زمین سنبھالتی ہے کہیں وہ مٹی ہے جس پہ پانی اصر ہی نہیں کرتا کہیں وہ مٹی ہے جو بالکل بنجر ہے جلی ہوئی ہے سڑی ہوئی ہے تو مٹی کے تو قسمیں اچھا کہیں آپ دیکھیں آپ کو سفید مٹی نظر آئے گی کہیں آپ دیکھیں بالکل جلی ہوئی رات کی شکل میں کہیں سرخ یہی وجہ ہے کہ آگے اولاد آدم کی بھی پھر اشکال پیدا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جتنا اس مادہ میں جتنا اس بنیاد میں اثرات تھے وہ آگے جا کر بھی تو ظاہر ہونے تھے نا اگر آپ مثلا سفید سیمنٹ سے کوئی چیز بنائیں گے تو سفید ہوگی کالی سیمنٹ سے بنائیں گے تو کالی ہوگی اگر آپ سفید اور کالی کو مکس کر دیں کہ اور رنگ نکل آئے گا تو اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو مٹی سے جس کے بارے میں قرآن پاک نے وضاحت کی ہے کہ ان مسئلہ عند ہی کا مسئلہ آدم خالہ بن مقال کن فن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اچھا یہیں پر ایک بات یاد رکھ لیں تاکہ ان شاء اللہ سم آسانی ہو کہ کسی جگہ تو قرآن کہتا ہے کہ خالہ من ترا اور کہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا من تین جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ جب اللہ نے کہا فرمایا ابلی سے کہ تو نے سیدھا کیوں نہیں کیا تو نے کہا انا خیر من ہو خلک تنی مار و خلق من تو منتی تو وہ آتا ہے کہ اللہ نے تین سے پیدا کی اچھا اسی طرح ایک جگہ قرآن کہتے ہیں منتیب کہ اللہ نے ایسی مٹی سے آدم کو پیدا کیا جو چمٹنے والی ہے لاسک لازم کا معنی ہے کہ دوسرے کو چمکنا آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ربڑ ہو ایک دوسرے کو پکڑ لیتا ہے جس میں لسکا لسکا جس کو آپ کہتے ہیں اتنا زربی الحمدللہ للہ بھی جانتے ہیں تو جس میں ذرا چمٹنے والی چیز وہ،, وہ لازم اچھا ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا من سل من ان مصنون اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے سلسال کل فخار تو آپ دیکھیں قرآن میں ایک جگہ آ تراب، ایک جگہ آیا تین، ایک جگہ آیا تین ایک جگہ آیا تین لازم ایک جگہ آیا سلسار کلفقار اور ایک جگہ امن ہم عین مسنون تو اب یہ پانچ مقامات ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اب جو لوگ اللہ ماں فرمائے اللہ ماں فرمائے جو آدائے اسلام ہیں یعنی جو دشمنان بین ہیں جو منقرین ہے قرآن ہے جو سہنا یہود کے مستشرقین ہیں یا نصارہ کے مستشرقین ہیں یا آپ کے وسلم ہندوؤں کے مسلم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ انہی چیزوں کو ہماری جیل جدید کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو جی اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ علیم و بزاد ہیں سب علم رکھنے والے ہیں تو کبھی کہتے ہیں مٹی سے پیدا کیا کبھی کہتے ہیں تین سے پیدا کیا کبھی کہتے ہیں دین لازم سے پیدا کیا کبھی کہتے ہیں سلسال سے پیدا کیا کبھی کہتے ہیں ہم نے ہمائے مصنوع پیدا کیا یہ کیا بات تو حالانکہ اصل بات یہ, ہے کہ یہ تعارض نہیں ہے نہ یہ تناقض ہے بلکہ اللہ نے پیدائش کے جو مرحلے ہیں نا ان کا ذکر کر جیسے اب انسان ہے اللہ نے انسان کو کس سے پیدا کیا نیبا لیکن فرما دے فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةَ إِظَامًا فَكَسَوْنَا الْإِظَامَ لَحْمًا ثُمَّنْ ثم شَعْنَاهُ خَلْكًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِكِينَ اور اللہ فرماتے كَيْ مِمَّا إِمْ مَهِينَ اور كَيْ فرماتے فَلْيَنْذُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا قُلِكَ اللہ تبارک بتا رہا کہیں کسی مقام پہ فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا ماں اے سے کہیں فرمایا من منتفت اور کہیں فرمایا امبا امین ایک حقیر پانی سے اور پھر پیدا کرنے کے بعد اصل وجہ کیا ہے یہ سارے مراحل ہیں وہ نطفہ بھی ہے وہ باپ کی پشتے ٹپکنے والا ماں کے سینے سے گرنے والا وہ رحم مادر میں قرار پکڑنے والا وہ حکیر پانی بھی ہے اس کو پھر الکا بنا پھر مزغہ بنا پھر سلزام الحما تو اس کے جتنے ادوار ہیں اس کو اللہ تبارک وطالع نے ذکر فرمایا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کسی امریکن سٹیٹ میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھے گائنی کے عورت عورتوں کے جو آپ کے یعنی امراض نساء اور ولادا کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ یعنی بہت بڑا ٹاپ کے لوگوں میں تھا جو دنیا میں چند ایک شمار ہوتے ہیں ان لوگوں میں تھا وہ تو اس نے جب قرآن پاک کی یہ آیات پڑھی تو وہ اسلام تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو یہ سارے مراحل کس نے بتایا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فروا رہے ہیں کہ ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور فلا جگہ سے باپ کا پانی گرتا ہے اور فلا جگہ سے ماں کا پانی گرتا ہے اور فیض وہ تین اندھیروں میں جا کے پھر قرار پکڑتا ہے اور قرار مکین القرن معلوم وقت مقرر تک وہ قرار میں ہوتا ہے پھر وہ علاقہ بنتا ہے پھر وہ مضرا بنتا ہے یہ سارے مراحل جو ہیں اللہ کے نبی آمنا کے لال سرزمین مکہ میں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں جہاں کوئی ذریعہ نہیں معلومات کا تو اس نے کہا اس میں معلوم ہوتا ہے کہ انہ نبی کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے اس لیے اس نے کہا شد اللہ بس شد ال محمد الرسول اللہ کہ بھائی یہ چیزیں جن کے بارے میں ہمارا علم اب پہنچ رہا ہے اب ہمارے علوم ترقی کر کے پہنچے ہیں کہ ماں کریں ہم کیا ہے بچہ کیسے ہوتا ہے اس میں کیسے تغیر آتا ہے کیسے تبدل آتا ہے اب الٹرا ساؤنڈ اب جہاز ہمیں کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں لیکن حضور کے زمانے میں تو ساری چیزیں نہیں لیکن حضور ساری خبر دے رہے ہیں ساری تفصیل بتا رہے ہیں تو یہ کس نے بتائی اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی تنازع نہیں کوئی تداد نہیں کوئی تباین نہیں کوئی اختلاف نہیں ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں اس لیے کہ پہلے مٹی تھی اب جب مٹی میں پانی ڈالا گیا تو تین بن گئی لمبا بل بلا اتوڑا بلت بلوا یہ سارا تین ہیں. تین بن گئے اب مزا الہ کچھ دیر گزری تین لازم بن گئی اب جناب اس میں وہ چکنا ہٹا گئی ویسے بھی آپ دیکھ لیں مٹی کو آپ بھگو کے رکھ دیں آپ دیکھیں گے تو ایسا ایسا اس کے اندر تغیر آئے گا جب خالص مٹی ہو نا جی اچھی قسم کی مٹی وہ تو ماشاءاللہ اس میں اتنی مضبوطی آ جاتی ہے نا کیا جب برتن بناتے ہیں کمہار ہمارے تو وہ مٹی ڈھونڈتے ہیں بیچارے کہ کون سی مٹی ہوگی اچھا اگر مٹی کی بھی شان ہے پہلے دور میں جب یہاں ایئر کنڈیشن اور یہ ہمارے فریج اور یہ ہماری چیزیں نہیں ہوتی تھیں تو سب سے بڑا ہریا جو تھا نا مدینہ منورہ میں جو بھی دل ساتھی جاتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ مدینے کی سراہی رہا تو مدین منورہ کا سب سے محبوب ہدیہ یہ ہوتا تھا کہ سرائیاں اور مدینہ منورہ کی کھجور اور مدینہ منورہ کے پھول گلاب کے پھول جو تھے یہ تین ہدایاں ہوتے تھے جو خالص مدینہ کی مٹی سے پیدا ہونے والے کھجور بھی وہاں پیدا ہوئی پھول بھی وہاں پیدا ہوئے اور مٹی بھی وہیں کی اور اسی سے وہ بنتی تھی سرائیاں اور یقین فرمائے کہ وہ سرائیاں اتنی ٹھنڈی ہوتی تھی اتنا ان کو اور آپ پرانے گھر اب ابھی دیکھے نا عرب کے بنے ہوئے تو جب باہر بالکونے ہوتے تھے نا تو لکڑی بناتے تھے وہاں سراخ رکھتے تھے کہ اسی سراخ میں وہ سرائیاں پھنسا دیتے کہ ان کو جب ہوا لگتی تھی تو وہ اتنا ٹھنڈا اور طبی پانی ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے یہ ان ڈاکٹر بھی بچے رہتے تھے اور مریض بھی آرام سے رہتے جب سے ہم نے یہ مصنوعی ٹھنڈک شروع کی ہے اللہ کی مہربانی ہے نہ بچوں کو چین ہے نہ ماں باپ آرام سے چلو یہ شکر ہے کہ ڈاکٹروں کا ذریعہ معاش بنتا رہتا ہے اگر بیمار نہ ہوں تو وہ کہاں تو بہرحال تو اس لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا قرآن نے اب مٹی تھی بلت بلمائے کیا بن گیا تین بن گیا اب دیر گزری تو کیا بن گیا تین لازم اچھا تین لازم کے بعد اللہ نے اس کا تمثال بنا دیا تمثال سال بنا ڈھانچہ آپ دیکھیں نا آپ نے دیکھا ہوگا اسپتالوں میں بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں اسٹیچو بناتے ہیں تو وہ اپن کے پاس بھی سفید قسم کا پاؤڈر ہوتا ہے پانی ڈالا اس کے ساتھ جناب کو چیز بنا کے رکھ لی تو اللہ نے اس کا ایک تم سال تیار کی کہ یہ ٹانگیں ہیں یہ لمبا ہے یہ سینہ ہے اس یہاں سر ہوگا اب تین سال بن کے وہ رہ گیا اب جب اس میں وقت گزرا تو وہ خشک ہو گیا جب وہ خشک ہو گیا تو وہ بجنے لگ کل فخار تو اس سے جیسے اینٹ پختہ ہو جاتی ہے نا تو آپ ہاتھ مارے تو آواز آئے گا جب تک مٹی گیلی تو اس ہاتھ مارے تو آواز نہیں آئے گی جب وہ خشک ہو جائے تو برتن سے آواز آئے گی اچھا اب ہم ان مسنون کہتے ہیں کہ جیسے راک ہوتی ہے نا آگ جلے اور راک نکل آئے تو جلی ہوئی راک کا جو رنگ ہے تو وہ دھوپ میں پڑے پڑے, پڑے پڑے پڑے پڑے اس پر وہ اثرات جب آئے تو اس کی شکل جو تھی وہ ہمیں مسنون بن گئی تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کسی جگہ فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو طراب سے پیدا کیا کسی جگہ فرمایا تین سے پیدا کیا اور کسی جگہ فرمایا تین لازم سے پیدا کیا اور کسی جگہ فرمایا سلسال ان کلفقار اور کسی جگہ فرمایا کہ ہم ان من مسنون تو تمام اللہ کے قرآن کی آیات جو ہیں وہ برحق اب جب آدم علیہ اسلام کو اللہ نے پیدا کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ ستو نزو کہ آدم علیہ اسلام کا قد جو تھا بتائیں کتنا تھا ساٹھ اور چوڑائی کتنی تھی سب ہاتھ سات ہاتھ چوڑ اب ابلیس جو ہے کانا من الجن تھا جن لیکن رہتا تھا ملائکہ میں اچھا وجہ کیا تھی کہ جب ملائکہ کا جند اترا تھا نا جنو کو سزا دینے کے لیے تو اس کو وہ ساتھ لے گئے اور یہ جناب بڑا آبد زاہد بن گیا جب آبد زاہد صالح بن گیا تو فرشتوں کے ساتھ رہنے لگے تو ہر قسم کے آدمی رہتی لیکن یہ نہیں کہ کبھی بھی وہ فرشتہ نہیں تھا ایک بات یاد رکھنا کہ ابلیس جو ہے کانجمی کا عملے ہوتی ہے اسی لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لم قط من الملائکہ ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی وہ فرشتہ نہیں تھا وہ جن تھا لیکن کانا مال ملائکہ ملائکہ کے ساتھ رہتے تھے اب جب وہ گزرے اور دیکھے کہ ایک لمبی سی چیز پڑی ہے تو وہ یوں اس کو بجائے بجائے تو کچھ آواز آئے وہ سوک گئی نا مٹی اچھا اور اس کے بعد دیکھے کہ اوپر سے خالی ہے پھر کھنکوارے جو پارے نا جی تو ہوا نکل جائے نیچے سے تو کہ ہاں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہے کیا لیکن جو بھی ہے ہے اجب ہے اندر سے خالی لا یا مالک یہ جم کے کھڑا نہیں ہو سکے گا ضرور پھسلے گا کیونکہ اندر سے خالی چیز کو کھڑا کریں کتنی دیر کھڑی ہوگی گر جائے گی پھسل جائے گی لیکن اگر بھاری پتھر کو کھڑا کریں تو ساری زندگی کھڑا رہے گا اب جناب اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ جسد آدت فرمایا کہ اور اس کو پیدا کس سے کیا فرمایا اپنے ہاتھوں سے خلقت تم اسی لیے قرآن کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ماں بنا کا را خلک تم ادیا اللہ نے فرمایا ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے یعنی فرشتوں کو حکم دیا ہو اللہ فرشتے کو ہو ابھی بناؤ آدم نہ میں نے خود بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کے بعد حکم دیا میرو پکو ساجدین اللہ نے حکم دے دیا کہ اے میرے مرائے کا جب میں آدم کو بنا لوں اور جب اس میں میں اپنی روح میں سے پھونکوں جب روح پھونکی جائے تو تم پھر اس کے بعد سارے اس کو سیدھا کرو ادام تکریم اب اللہ نے آدم علیہ السلام میں جب رو پوں جب روح آئی نا تو سب سے پہلے چھینک آئی جب چھینک آئی تو اللہ نے فرمایا کہو الحمدللہ تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ فرشتوں نے کہا یار اللہ تو اسی سے یہ آج تک سنت چلی آ رہی ہے کہ جب آپ کو چھینک آئے آپ کہیں الحمدللہ اور سننے والا کہے یا اللہ اور پھر وہ جواب دے کہ یہ اللہ تو آدم علیہ السلام اور اسی طرح آیا کہ جب آدم علیہ السلام کی روح یہاں تک پہنچی یعنی آپ کے نصف بدن تک اور جناب جنت کی بڑی بڑی عجیب منظر نظر آئے تو آدم علیہ السلام اٹھنے لگے آپ اٹھیں کیسے نیچے تو روح ہے نہیں نا پھر گر گئے اللہ نے خوب انسان من انسان ہے بڑا جلد باز انسان بڑا جلدباز ہے سبر نہیں ہے انسان میں ذرا سی چیز دیکھے بس کہتا ہے آج ہی سب کچھ مجھے مل جائے آج ہی آج ہی حاصل ہو جائے سارا قصہ کام انسان کے بس میں ہونا ہو نا وہ کہے میں پیدا بھی آج ہوں اور اسی آج ہی جوان ہو جاؤں آج ہی پڑھ جاؤں آج ہی ڈگری مل جائے آج ہی نوکری مل جائے اور آج ہی سارے پیسے لوگوں کے اٹھا کے میری جیب میں آ جائے انسان اجول ہے خُلِقَ انسان ہو میں تو وجہ کیا تھی کہ آدم میں جب اجرت آئی تو اولاد میں بھی تو آئے گی اب جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا حکم دیا ملائکہ کو فصد اجم اللہ ابلیس سب ملائکہ نے سجدہ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اول ازم بن اس نبا الحسد کہ سب سے پہلا گناہ جو ہے آسمانوں میں کیا گیا وہ حسد ہے اور کب ہے کہ ابلیس کو حسد پیدا اب اللہ کے فرشتے بھی سوچنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ سجدہ تو خیر ہم کر دیتے ہیں اللہ کا حکم ہے لیکن لن اللہ خلقا اعلم منا اکرم منا اللہ کوئی ایسی مخلوق نہیں بنائے گا جو ہم سے زیادہ عزت والی ہو یا ہم سے زیادہ علم والی ہو اسی لیے جب آپ اس بات کو سمجھیں گے اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ میں بتاؤ ان کو تم ساتھ اگر تم سچے ہو تو وجہ کیا ہے ورنہ صادقین کہنے کی کیا ضرورت ہے تم جو کہتے تھے کہ ہم اکرم ہیں تم جو کہتے تھے کہ ہم عالم ہیں تو آ جاؤ امتحان دو تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اللہ نے آپ کو شرب بخشا اور پیدا ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ آدم علیہ السلام جا کے جنت میں قیام فرمائیں جنت میں رہیں اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا وہ جنت الخلد تھی تو اگر وہ جنت الخلد تھی تو پھر آدم نکالے کیسے گئے وہ تو قاعدہ ہے جو اس جنت میں جائے گا کبھی نکلے گا نہیں اور اس جنت کے اندر تو یہ کمال ہے کہ لا لاتوا پیہا ولا تارا وہاں نہ بھوک ہوگی نہ اریا ہوگی نہ تکلیف ہوگی اچھا پھر جب جنت میں ہم جائیں گے تو ہمیں منع نہیں کیا جائے گا احکام نہیں ہوں گے اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب جنت میں اللہ تبارہ کو تالا اہل جنت کو اپنا دیدار کرائیں گے فخر تو مسلمان جو ہے فوراً جنتی ہی میں گر جائیں گے اللہ پر میں بہرو سکم نہیں سدارو تکلیف اٹھاؤ سر اپنا یہ ادارے تکلیف تھوڑا ہے یہ تو جنت ہے وہ تو سجدے کا دور گزر گیا وہ تو دنیا تھی جو تم نے سجے کر لی ہے وہ ہم نے قبول کر دی اب تو مزے کرو بھائی کھاؤ پیو ایش کرو بس اب تو راحت ہی راحت ہے آرام ہی آرام ہے اس لیے اختلاف ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں داخل کیے گئے وہ جنت وہی تھی جنت القلب تھی یا وہ جنت جو ہے اور جنت تھی تو راج اقبال اسی طرح ہے کہ اور جنت تھی وہ اصل جنت جو ہے وہ نہیں بلکہ اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں اللہ تبارک و تحتیٰ کے بعد مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنت میں رکھا گیا وہ جنت بھی زمین پہ تھی اور جو اصل جنت ہے وہ آسمانوں پہ ہوگی لیکن بعض علماء اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اترو تو اگر وہ آسمان میں نہیں تھی اور زمین میں تھی تو زمین میں سے اترو کا کیا مطلب تو اس کا بھی علماء نے جواب دیا ہے کہ جب نو علیہ السلام کشتی پہ جڑے تو ان کو بھی تو اللہ نے حکم دے دے لے یا نو ہو بتم سلام تم اترو کشتی سے تو اس لیے اگر آدمی کو ایک مکان سے بھی کہا جائے اترو تو کہہ سکتے ہو ایک کمرے سے بھی کہو جائے اترو تو کہہ سکتے ہو ایک گاڑی سے بھی کہو بھی کار سے اترو بھائی گاڑی سے اترو بھائی یہ کرسی میں بیٹھے ہو یار اترو اب حالانکہ کرسی چاہے زمین پہ رکھی ہو تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جنگت وہی ہو اس جنت کے احکام الگ ہیں اور اس جنت کے احکام الگ ہیں وما علینا عب البر الحمد للہ و کفا واطمیا والا علیبا ورادرانی اسلام مسجد مستشفہ ملک فیصل میں دروس قصص الانبیاء کا یہ دوسرا درس ہے اور الانبیاء میں کیونکہ سب سے پہلے نبی سب سے پہلا انسان سب سے پہلا بشر سب سے پہلا ملکب خلیفہ سیدنا آدم علیہ السلام ہے تو اس لیے ہمارے دروس کی ابتدا جو ہے وہ سیرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور آپ سیدنا آدم علیہ السلام کے اس قصے کو پوری توجہ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ سنے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتنا اہم قصہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالی نے سورت بقرہ سورت آل عمران سورت النساء سورت الاعراف سورت الاسراء سور توحا سورہ سود ات اتنی قرآن کی صورتوں میں اللہ نے اس قصے کو ذکر کیا یعنی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں حالانکہ سنت اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بہت زیادہ کوئی بات ضروری ہو تو اس کو دو دفعہ ذکر کروا لیکن قصہ آدم علیہ السلام اتنا اہم ہے اور اتنا مہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پرانے مقدس کی اتنی صورتوں میں اس کو ذکر کروا اس کی وجہ یہ کہ جیسے ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ اگر آپ اپنے مکان کی بنیاد میں ہی غلطی کر جائیں تو پھر اوپر تو عمارت لازمی بات ہے کہ غلط ہو اگر عمارت کی پہلی دیوار کی بنیاد میں غلطی ہے تا سوریا میں رو دیوار کج پھر اگر دیوار کو سوریا تک بھی لے جائیں تو ٹیڑھی جائیں تو اگر ہم تخلیق انسانیت کے واقعے کو ہی نہ سمجھ سکیں اگر ہمارے ذہنوں میں تخلیق آدم علیہ السلام بھی واضح نہ ہو سکی اور اگر ہم وہ ڈارون کے فلسفے میں مبتلا رہے یا ہم مغرب سے متاثر ہو کر مادیت میں کھو گئے یا ہم نے دنیا کے مختلف الخیال لوگوں کی آرا میں مختلف باتیں سوچ سوچ کے اپنے ذہنوں کو پراپگ کر لیا تو بات جو ہے وہ تو ساری کی ساری ختم ہو جائے گی اگر خدا نہ تخلیق آدم سمجھ نہ آئے تو پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کا سمجھنا کیسے ہو تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا دن آدم علیہ السلام کے اس قصہ مبارکہ قرآن کی مختلف صورتوں میں ذکر کر اب سام کا درس میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا یعنی اس کا جزو اعظم مٹی ہے یہ نہیں کہ صرف مٹی ہے عناصر اربا ہے انسان مٹی ہے پانی ہے آگ ہے ہوا ہے لیکن جزو اعظم جو ہوتا ہے تو ذکر اسی کا کیا جائے یعنی اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اللہ نے جنات کو نار سے پیدا کیا اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا اور یہ بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے کہ تراب یتیم یتی اللہ یسلسال کلفقار یا ہم ام مصنون یہ تضاد اور اختلاف نہیں بلکہ مختلف کیفیات کا ذکر آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سکھ اب اس میں بھی علماء امت کا اختلاف ہے کہ سجدہ کرنے والے ملائکہ جو تھے وہ ملائقت الارض تھے صرف یا سجدہ کرنے والے ملائکہ جو ہیں وہ ملائقت السما تھے فقط یا سجدہ کرنے والے ملائکہ جو ہیں وہ تمام ملائکا تھے ملائکہ تو اللہ کے اتنے ہیں جن کا کوئی علم نہیں جان وما یا لم و جنو د ربی اللہ کے فرشتوں کا عدد کوئی ایک دن حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے رف ابس رہو سما آسمانوں کی طرف آپ نے نظر اٹھائی آدمی فرمائیں اتہا انتہ آسمان میں چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے اور آپ نے فرمایا میں آنی چاہیے اسماعی اللہ يسبح او قال صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا دو گشت کے برابر بھی آسمانوں میں جگہ مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ یا سجود میں ہے یا رقو میں ہے اللہ کی تصویروں و تقدیس بیان کر رہے ہیں تو اس لیے علماء کا یہ اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ جو ہے وہ تمام ملائکہ نے کیا ہے یہ صرف ملاقت الارض ہیں یا صرف ملاقت السلام لیکن راج قول جمہور کا قول جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ ہم ان اختلافات میں کیوں پڑھیں جب اللہ کا قرآن واضح کہتا ہے کہ فصل اجمع اللہ کہتے سخت اور ہر جگہ اللہ پاک نے قرآن میں یہی فرمایا ہے جیسے کہ سورت کی شاید ابلیس ابا صرف ابلیز نے سیدھا نہیں کیا تو جب اللہ کہتا ہے ایک تو لفظ کل لفظ کل جو ہے وہ بھی اس کے لیے ہوتا ہے اور اجمعون کا سزا جو ہے وہ بھی جمع پہ دلالت کرتا ہے تو لہذا ہم بلا وجہ چھوٹے چھوٹے اختلافات میں کیوں پڑھیں اس لیے ساحر بات جو ہے جبہور مفسرین کرام کے نزدیک وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے تمام ملائقان آدم علیہ السلام کو سیکھا اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ سجدہ جو ہے سجدائے تکریم یہ سجدہ جو ہے سجدائے تعظیم یہ سجدہ جو ہے سجدہ عبادت میں اچھا لیکن سجدہ تعظیم بھی آدم علیہ السلام کی شرح میں اور آسمن میں ہوا اللہ کے حکم سے سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی انسان کو سجدہ تعظیم کرنا بھی حرام ہے اس لیے بعض احباب یا بعض علماء لوگوں کو جو مغالتا دیتے ہیں کہ ہم قبروں پہ سجے کرتے ہیں یا ہم اپنے پیروں کو اور مشاہ کو سجدہ کرتے ہیں یا ہم اپنے بزرگوں کے پیروں پہ گرتے ہیں یا ہم اپنے والدین کے پاؤں میں جھکتے ہیں تو یہ تعظیم مقصود ہے عبادت نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے ہمارے آقا کی شریعت میں تو سجدہ تعظیم بھی حرام اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو بھی سجدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کسی کو سجدہ حالانکہ صحابہ کا مقصد پوچھنے کا کیا تھا تعظیم تھی صحابہ حضور کو عبادت کے لیے تو سجدہ کرنا نہیں چاہتے تھے یہ تھا کہ جیسے لوگ بادشاہوں کی تعظیم کرتے ہیں پہلے فرشی سلام کرتے ہیں پھر جھکتے ہیں پھر سجدا کرتے ہیں پھر ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو حضور آپ تو ہمارے دنیا و دین کے بادشاہ ہیں حضور نے فرمایا کہ نہیں میری شریعت میں کسی کو بھی سجدہ کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے اور اگر سجدے کی اجازت ہوتی لمر تو امراطہ میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے کہ ایک عورت پر اس کے خامند کے کتنے بڑے حقوق ہیں اور ایک عورت کے لیے اس کے خامن کی کتنی بڑی تعظیم ایک عورت کے لیے خامت کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ میں اس کو حکم دیتا لیکن شریعت اجازت نہیں تو لہذا یہ مسئلہ جو ہے وہ صاف ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ نے سجدہ کی اور وہ سجدہ تکریم تھا اور اللہ کے حکم سے تھا ہم اگر کسی کو سجدہ نہیں کرتے تو اللہ کا حکم ہے کہ کسی کو سجدہ نہ کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی کو سجا اب سجود ملائکا کے بعد دوسرا مرحلہ آیا امتحان کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے علم سکھلا دی اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرما دیا حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم آدم السما کا معنی یہ ہے کہ کل اکلشین کہ ہادی دا باہ وادی شجرا وحادی کدا وادی کدا وحادی کدا ہر چیز کے علم دے دیا کہ یہ جانور ہے یہ درخت ہے یہ کب انار ہے یہ انگور ہے یہ فلاں چیز سارے اسما سکھلا دیے بنیادی طور پر ان چیزوں کے نام سکھلا دیے بتلا دیے اور اس کے بعد پھر اللہ نے امتحان و اختبار شروع فرمایا اور اللہ نے فرمایا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ ملائکہ کا امتحان ہو جائے وہ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا لا علم لنا إلا ما ألمتنا إنك أنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا فرما دیا اور ملائکہ کو پیش کیا جب یہ چیزیں ہیں ساری چیزیں سامنے کر دی اور اللہ نے حکم فرمایا کہ ملائکہ ام بی مجھے بتلاؤ کہ ان چیزوں کا نام کیا ہے اب اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کنتم صادقین اگر تم سچے تو ان قندم صادقین کا معنی یہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کا فیصلہ فرما دیا اور ملائکہ کو بتلا دیا کہ انی جافل خریفہ تو ملائکہ آپس میں کہنے لگے اور بعض علماء نے فرمایا کچھ نے تو کہا اور بعض کے دل میں یہ بات آئی زبان پہ نہیں آئی کہ نہیں اخلک اللہ خلقا اکرم منا و عالم منا اللہ کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کرے گے جو ہم سے زیادہ عزت والی یہ ہم سے زیادہ علم والی کیونکہ وہ تجربہ کر چکے تھے کہ اللہ نے پہلے مخلوق پیدا فرمائی جنوں کی لیکن جنات سے میں فساد پھیلایا تو پھر اللہ نے ہمیں بھیجا ان کے سیدھا کرنے کے لیے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم عالم ہیں ہم اکرم ہیں ان نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ مخلوق تو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو بھی پیدا کریں لیکن ہم سے زیادہ عزت والا نہیں ہوتا ہم سے زیادہ علم والا نہیں ہوگا یہ بات ان کے دل میں آئی تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اس خیال میں تم سچے ہو اگر اس دعوے میں تم سچے ہو کہ تم سے کوئی اکرم نہیں اور تم سے کوئی عالم نہیں تو اکرم کا قصہ تو دیکھ لیا کہ ہم نے ملائکہ سب کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو وہ تو تم پہ وعدے ہو گیا کہ آدم سب سے اکرم ہے آدم علیہ السلام سب سے افضل ہے جیسے کہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا لیکن اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ محنت تو زیادہ کرنا پڑتی ہے لیکن اللہ نے جو انسان کو مقام دیا ہے اب دیکھیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اللہ نے فرشتوں میں تو نہیں بھیجا اللہ نے انسانوں میں بھیجا اور اللہ نے انبیاء کو تو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ سب سے افضل فرشتہ جو ہے وہ جب ہے اور اس کا عالم یہ تھا کہ جیسے میرے آقا کا خادم ہو کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا بغیر اذن کے بات نہیں کر سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لینت المعراج میں سواری پکڑ کے لانے والا سواری پہ سوار کرانے والا جیل یعنی وہ ڈپٹی کر رہا ہے جو ایک خادم ڈپٹی کرتا تو مقام انسانیت کتنا بڑا کلتن ہے لیکن شرط یہ ہے کہ انسان انسان بن جائے شرط یہ ہے کہ انسان صحیح معلوم میں اپنے مقام انسانیت کو پہچان لے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جہاں تک تمہارا خیال تھا کہ تم سب سے اکرم ہو وہ بات ختم ہو گئی تمہیں پتہ لگ گیا کہ آدم سب سے اکرم اور تمہارا خیال تھا کہ ہم سب سے زیادہ عالم ہیں تو اب نام بتلاؤ اللہ بھی ہمیں تو نہیں آتا ہمیں تو وہ چیز آتی ہے جو آپ نے ہمیں سکھلائی ہے ہمیں تو تصویر اور تقریر جو آپ نے بتلائی اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی علم غائب تو ہے نہیں تو اس لیے لا علم لنا اللہ ما الم تھنا ان کا انت ہم اعتراب کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اب سمجھ آ گئی اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے میں جانتا ہوں عالم مَا دون و ما کم تم <تَقْتُرُونَ> اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو یا دل میں چھپاتے ہو وہ جو تم نے دل میں بات چھپائی تھی نا کہ ہم سے کوئی اکرم نہیں آئے گا ہم سے کوئی عالم نہیں آئے گا میں جانتا ہوں تو آج پتہ لگ گیا نا کہ اکرم و عالم جو ہے وہ آدم ہے وہ تم نے تو آدم علیہ السلام جب اس امتحان میں سرخرو ہو گئے جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اسی لیے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اس لیے بڑے بڑے علماء میں اختلاف ہے کہ اللہ نے انسان کو اتنی بڑی فضیلت دی ہے کیوں دی تو علماء منطقی کا علماء فلاسفہ کا علماء کلام کا اور علماء اسلام کا اس پہ بڑے بڑے مباحث ہیں اور اس پہ بڑے بڑے علوم اور کتابیں لکھی ہیں انہوں نے لیکن یاد رکھیں کہ سب سے راضی قول یہ ہے بعض کہتی ہیں کہ انسان افضلی افضل ہے کہ اللہ نے اس کو عقل دی بعض کہتے ہیں کہ انسان اس لیے افضل ہے کہ اللہ نے اس کو نطق دیا کہ اور کوئی جاندار جو ہے وہ زبان سے اپنی چیز کا اپنی خواہش کا اپنی تمنا کا اظہار نہیں کر سکتا یہ انسان ہے کہ وہ اظہار کرتا ہے باقاعدہ کہ مجھے مسجد میں جانا ہے مجھے درس میں جانا ہے مجھے کھانا کھانا ہے مجھے سفر کرنا ہے اظہار یہ قوت اس لیے افضل ہے لیکن علماء اسلام کہتے ہیں کہ بھی اگر اظہار ہی بصیلت ہے تو پھر ہد ہد نے بھی تو اظہار کیا تھا اگر اظہار ہی فضیلت ہے تو حضرت سلحمان اسلام کے سامنے چیونٹی نے بھی تو بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عقل کی بات ہے تو اللہ نے عقل تو ہر جاندار کو دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ایک مرغی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں جیسے کپاس کے چھوٹے سے گولے چھوٹے سے بالکل ایک دن کے یا دو دن کے لیکن وہ بلی کو بھاگتا دیکھیں تو ماں کے اگر اس کو یہ عقل نہ ہو تو وہ کسی اور جگہ جائیں تو عقل تو اللہ نے مرغی کے ان چوزوں کو بھی دیا اللہ تبارک تعالی نے اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر گائے بنی ہوں بکریاں بندی ہوں ان سب کی پھل ہوں اولادیں ہوں بچے ہوں بچڑے ہوں تو جب ان کو چھوڑیں گے تو ہر بچہ اپنی ماں کا جا کے دودھ پیتا وہ کسی دوسرے کو جا کے نہیں چھیڑتا اگر غلطی سے کوئی دوسرا چلا جائے تو اس کو وہ گائے بھی دودھ نہیں پیلاتی کہ یہ میرا بچہ نہیں تو یہ کس کو اتنا عقل تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دیا اب آپ دیکھ لیں بلی ہے آپ دیکھ لیں کتا ہے اتنا عقل تو ان کو بھی دیا گیا ہے کہ آپ ان کو کرتون میں بند کر کے دوسرے محلے میں چھوڑ رہے آپ کے گھر پہنچ جائے گی واپس تو آخر راستہ ڈھونڈنا ایک محلے سے دوسرے محلے میں پھر واپس آ جانا ہے حتیٰ کہ کتاب الحمانات کے جو علاوہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کتا کتنا خسیص جانور ہے لیکن اگر بابلا بھی ہو جائے پاگل بھی ہو جائے یعنی وہ مرد ہو جائے دماغ اس کا چل جائے پھر بھی اپنے مالک کو کبھی نہیں کاٹتا اپنے مالک پہ حملہ نہیں کرتا پاگل ہونے کے باوجود بھی تو اتنی عقل تو اس کو بھی اسی طرح آپ دیکھ لیں گھوڑا ہے اللہ نے اس کو بھی عقل دی ہے کہ آپ جنگلوں میں ہیں آپ سہاراوں میں ہیں آپ راستہ بھول گئے ہیں آپ لگام ڈھیمی کر کے چھوڑ دیں اللہ پہ اور اس کے بعد گھوڑا خود بخود ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو کسی رستے پہ, پہ پہنچا دیں اگر مالک گر جائے تو ساتھ کھڑا رہے گا یا اس کی مدد کے لیے جو امکانی کام ہو سکتا ہے وہ سر انجام دے گا تو عقل تو اللہ نے حیوانوں کو بھی دیا اللہ نے ہر کسی کو کسی کو تھوڑا دیا کسی کو زیادہ دیا اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اصل فضیلت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے کہ وہ اللہ آدم اللہ اللہ نے آدم کو علم دیا اور جب علم کا مقابلہ ہوا فرشتوں سے پوچھا کہ ہم کو یوں نہیں بتلاؤ اب انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہم تو کچھ سبھا نہ گلا علم تو انہوں نے نبی کی کہ ہمیں علم نہیں ہے اس لیے علماء اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو فضیرت دی ہے وہ فضیرت علم کی وجہ سے وہ فضیرت تعلیم کی وجہ سے وہ فضیرت تعلم کی وجہ سے یہ شرف اللہ نے صرف انسان کو بخشا ہے کہ انسان خود بھی علم حاصل کرتا ہے اور انسان اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آگے بھی توفیق دی ہے کہ پھر وہ دوسروں کو بھی تعلیم دیتا ہے اپنے علم کو منتقل بھی کرتا ہے اور یہ علم کا سلسلہ جو ہے پھر پھیلتا چلا جاتا ہے پوری دنیا میں اس لیے جو شرف ملا ہے آدم کو جو شرف ملا انسان کو وہ علم کی وجہ سے اب اس شرف کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا آدم علیہ السلام کو جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور اس آیت مبارکہ میں جو سورت آدم تو آیات ہیں اللہ نے فرمایا وَيَا آدم انت کل جنا تم اور تمہاری بیوی تو اس سے پیدا یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنے کا حکم ملا اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آدم سے حوا پیدا کرنے کے بعد دونوں کو حکم دیا اور اکثر علماء کا راج قول یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو جنت میں رکھا تھا تو اللہ نے پھر بی بی حوا کو جو پیدا کیا ہے تو وہ آدم علیہ السلام کی ضلع ایسد سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور جب اٹھے ہیں تو ساتھ ایک عورت بیٹھی آپ نے پوچھا کہ کون تھی نے کہا کہ حواب کیوں ہو تمہیں امہ نے کہا اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تم سکون پر احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر دو سے فرمائیں